و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح> الحمد للہ سعید وادہ علی وس و من تبیاہ اجمائین اماباد من سمین علیم بسم اللہ بحب اللہ تفرو نعمت اللہ علیہ و قرلا والا مکام شرع لكم من الدين ما بصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما بصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعده اختلافاً كثيرا فعليكم بسنت وسنت الراشدين عليها أو كما قال النبی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی ہم دو تنا اللہ و لا شریک کے واسطے ہے درود و سلام نبی دو جہاں احمد ملتبا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں مختصر حمد و سالاب کے بعد معزز سامعے نے معززات رام آج کے اس درس میں جو عنوان آپ حضرات کے گوشت گزار کرنے کا ارادہ ہے اس کا تعلق ہے تفرقہ جہالت، اسباب علاج اتفاق و اتحاد یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے تفرقہ فرقہ واریت اختلافات لڑائی جھگڑا گروہوں میں بٹ جانا فرقوں میں تقسیم ہو جانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالی نے پرانے مجید میں بہت وسوخ کے ساتھ حکم دیا وہ تسیمو بےحب لمیا والا تفر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اکٹھے ہو اور او او کر سب سے سب, سب, جب سب جب جب جب جب اور, اور فرکا واریت میں ناپڑی ابراہیم و موسا و عیسا والی پچیسویں سپارے سورت اشورا میں اللہ تعالی نے یہ جی اعلان کیا من الدین اللہ نے تمہارے لیے دی دین میں وہی بات تمہیں بھی بتلائی اور سمجھائی ہے جو اللہ نے تم سے پہلے پانچ العضب پیغمبروں کو بتائی نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اندین والو ہوئی دین کو قائم رکھو اور اس کے اندر فرقہ واریت میں نہ بڑھا اللہ تعالی نے پانچ پیغمبروں کا ذکر کر کے دو باتوں کا حکم دیا ایک دین کو قائم رکھو اور دوسرا فرکا واریت میں نہ پڑا پا. یہاں دین سے مراد عقیدہ توحید ہے کہ عقیدہ توحید کا حکم اللہ نے جب سے انسانیت پر اپنے پیغامات کو نازر کرنا شروع کیا اس وقت لے کر آخری بڑی سب کا دین ایک آتا سب کا دین شریتیں بدلتی گئی احکامات بدلتے گئے مسائل تبدیل ہوتے چلے گئے لیکن عقیدہ توحید کبھی بدلا نہیں اللہ نے دو باتوں کا حکم ساری شریعتوں میں رکھا نو آنے والی تلاش سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو باتوں کا حکم ہر شریعت میں رہا پہلا عقیدۂ توحید اور دوسرا اتفاق و اتحاد کہا عقیدۂ توحید کو تو قائم کرو اور پھر کا واریت میں نہ بٹو ساری قوموں کے عقیدہ انصانت میں فرق رہا ہے ساری قوموں کے فلسفا نماز میں فرق رہا ہے ساری قوموں میں فلسفا روزہ میں فرق رہا ہے فلسفہ عبادت میں فرق رہا ہے حلال و حرام میں فرق رہا ہے لیکن توحید اور فرکا واری کے بارے میں اللہ کا پیغام ہمیشہ سے ایک رہا انحکیم الدین توحید قائم کرو ولا پر اور فرقہ واریت میں تقسیم نہ ہو جائے لیکن وہ قومیں بھی اس کے اوپر قائم نہ رہ اور یہ قوم بھی اس بات پر قائم نہیں رہے گی آپ نے فرمایا تھا پر بنی اسرائیل وسب عین فرقہ بنی اسرائیل بہت فرقوں میں تقسیم ہو چلے گی رین فرکا اور میری امت ان سے ایک ہاتھ آگے بڑھ جائے گی اور میری امت کے تہدر فرکے بنیں گے تہدر گروہ بنے گے چہد ارد اپنے آپ علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں تقسیم کریں گے کل کل سارے آگ, آگ کا ایندھن بن جائیں گے سوائے ایک پوچھا گیا دیا دیا من دیا ہم یا رسول اللہ, صلح صلح اللہ علی صلح یا صلح اے پیارے حبیب علیہ السلام علی ہمیں بتا دیجیے وہ بچنے والا ایک گروہ کون سا ہے فرمایا وہ ہے جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ چل رہے تہتر فرقوں میں بٹ جائے اور پہلے بہتر فرقوں میں تشریف لائے واہدہ وجیلت منہل کلوب ونہ رب کا کا منہل کلوب آپ نے ایسا वाज کیا ایسا درس دیا ایسی باتیں سمجھائی سب کے سینے کے دل ہل کے رہ گئے آنکھیں برس پڑی دلوں کے اندر اللہ کا بو اور رو داری ہو چکا جب آپ کا खत्म ختم ہوا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی वाला والا الوداعی چند کلے مار کہہ رہا ہو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ آپ کی زندگی کے آخری درسوں میں سے کوئی درس ہے آپ کوئی خاص وسیعت کر دیں آپ نے فرمایا سنتو علیہ فرمایا سنو جس کی بھی زندگی لمبی ہو چلی تو وہ ان قریب بڑے اختلافات دیکھے گا اور میں تمہیں نصیحت نصیحت اور وصیت یہ کرتا ہوں کہ تم نے میری سنت اور حولا راشدین راج کے دین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اتنا مضبوطی سے پکڑنا جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو زور سے پکڑنے کے لیے اپنے منہ میں لے کر داروں کے ساتھ چبا لگتا ہے اس طرح تم میری سنت اور صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور یاد رکھو کہ کامیابی اور کامرانی اسی کے اندر تنہا ہے اور اسی کے اندر موجود ہے اختلاف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اختلاف ہمیشہ سے ہوتا رہا لیکن اختلاف کے بعد حل نہ کرنا یہ بڑی, بڑی بات ہے اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیجیے کہ تفرقہ فرقہ اختلاف کسے کہتے اور کون سا تفرقہ جائز ہے اور کون سفر کا نہ جائز جائز بھی اختلاف ہے جائز طور پر الگ ہونا بھی شریعت میں ہے جائز اختلاف کی ایک صورت یہ ہے جائز الگ ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ شریعت کے اندر اس کام کے اختلاف کو بیان کیا گیا مثال کے طور پر یعنی, یعنی ایسا اختلاف, اختلاف جو شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ کرنا جائے شریعت نے ہمیں یہ کہا چاہو تو جنازے کی دعائیں اونچی آواز میں پڑھ لو چاہو تو آہستہ آواز میں پڑھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی بھی پڑھا اور آہستہ بھی پڑھا یہ اختلاف ہے کوئی اونچی پڑھتا ہے کوئی آہستہ پڑھتا ہے دونوں ٹھیک ہے اور یہ اختلاف جائز ہے اس میں کوئی اس سرکے کے اندر اور اس مسئلے میں اختلاف کوئی نقصان دہ نہیں ہے اسی طرح شریعت کے اندر چاہے ایک میٹر پڑھو چاہے تین پڑھو چاہے پانچ پڑھو چاہے سات پڑھو چاہے نو پڑھو شریعت نے ہمیں یہ اختلاف بتایا ہے آپ کسی کے اوپر عمل کر لو ایک ایک پڑھ رہا ہے دوسرا تین پڑھ رہا ہے تیسرا پانچ پڑھ رہا ہے چوتھا سات پڑھ رہا ہے دیکھنے میں اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف بھی نقصان دہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بھی سرکا نہیں بنتا کیوں یہ یہی اختلاف ہے اسی طرح شریعت کے اندر قرآن وزیر کی لہجات میں پڑھنا قرآن مجید کو مختلف انداز میں پڑھنا یہ جائز ہے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت کاب رضی اللہ تعالی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ آرام تینوں کے مختلف واقعات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی تعالیٰ نبی میں بیٹھے اور ایک صحابی قرآن کی کلاوت کا رے نواز پڑھ رہے سورت الفرقان کی تلاوت, تلاوت کر رہے ہیں اور وہ کسی دوسرے لہجے دوسرے میں دوسرے انداز میں تلاوت کر رہے ہیں عمر خطاب رضی اللہ عنہ امریکہ جو کہتے ان فقیت میرا دل تو یہ چاہا کہ میں جپتوں اور اس کو نماز کے درمیان میں دبوتوں اور پکڑ کر جس کر نبی علی السلام کے پاس لے جاؤں یہ قرآن کہتے پر ہے صحیح بخاری میں روایت ہے کہتے ہیں میں نے بڑی مشکل صبر کیا جب نماز ختم ہوئی میں نے اپنی, اپنی چادر اس کے گلے میں ڈالی اور اس کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا میں نے کہا اے پیارے حبیب علیہ السلام یہ ہماری زندگی ہے قرآن کس طرح پڑھ رہا ہے جیسے آپ نے مجھے نہیں پڑھایا آپ نے فرمایا ایک رایا عمر اے عمر رضی اللہ علیہ آپ پہلے پڑھ کے سناؤ تم کیسے پڑھتے ہو کہیں تو مجھے غلط پڑھ رہے میں نے پڑھا آپ نے فرمایا ہاں کرا انہیں ایسے ہی نہ ضرور میں ٹھیک ہو گیا میں نے کہا جس سے سنیے آپ نے فرمایا ایک یا کاب اے کار بھی پڑھ کے سنا انہوں نے پڑھ کے سنایا اور عمر رضی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اسی طرح پڑھ کے سنایا جس طرح نماز پڑھ رہے تھے میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دیکھو یہ کیسے پڑھ رہا ہے آپ نے فرمایا ہاتھ آ گیا ان ضلع اسی طرح اٹھ رہا ہے میں نے کہا میرا بھی صحیح اور اس کا بھی صحیح میرے چہرے کے اثرات سے آپ پہچان ہے کہ شاید میں شخص تباہی نہیں ہوا میں مطمئن نہیں ہوا آپ نے فرمایا سنو ان ضلع سب ہاتھ آیا طریقے سے نازل کیا گیا ہے کس طریقے سے بھی تم پڑھو گے اس لاکوں کے ساتھ برحق اور جائے اس کی مثال یوں سمجھ لیں اردو ہم بھی بولتے ہیں اور اردو ہندوستانی تک کا بھی بولتا ہے ملتان کے بھی بولتے ہیں کراچی کے بھی بولتے ہیں ادھر سرائکل بھی بولتے ہیں ہر ایک کے بولنے کا ڈھنگ طریقہ لہجہ آپ کو آواز سے ہی پتہ چل جائے گا یہ نارووال کا آدمی ہے یہ کراچی کا لگتا ہے یہ پورا علاج ہے تو بول رہے ہیں اردو لیکن انداز لہجے الگ قرآن کے ساتھ لہجے ہیں اور یہ اختلاف شریعت کے اندر جائز ہے یعنی وہ اختلاف جس کی, کی دلیل, دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہو وہ اختلاف جائز اور درست ہے اس کی وجہ سے فرکا نہیں بنتا دوسرا جائز اور درست اختلاف قرآن کے یا حدیث کے ایک گروہ نے ظاہری الفاظ کو دیکھا اور اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہی ہے اور دوسرے نے اس کی گہرائی میں دیکھا اس کے مقاصد کو دیکھا اس کے مصنوع کو سمجھا اس کے مقصد کی طرف دیکھ کر دوسرا مسئلہ حاصل کیا دلیل اس کی بھی یہی ہے دلیل اس کی بھی یہی ہے لیکن دونوں کی سوچ اور فکر الگ الگ ہے دونوں کے پاس دلیل ہے اور دلیل بھی صحیح ہے لیکن سوچ کے بھی مختلف ہیں یہ اختلاف بھی جائز اور درست ہے اور اس کی وجہ سے فرکا واریت یہی بنی مثال دلیل دلیل ایک یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاح کا لا وزو یا جو اللہ کا نام لے کر وزو نہیں کرتا اس کا وزو ہی نہیں اور دوسری حدیث میں آیا تو بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے رو کیا کرو اب یہاں بھی دو گروہ بن گئے ایک نے کہا کہ صرف لفظ بسم اللہ پڑھنا ہے آگے الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا اس نے حدیث کے کیا دیکھے ظاہری الفاظ کے حدیث میں کیا لفظ ہے اس نے ظاہر لفظ کو دیکھا اسی کے اوپر جو حدیث کے ظاہری لفظ ہیں میں اسی کو مانتا ہوں دوسرے نے ذرا گہرائی میں دیکھا اسی حدیث کو اور اس نے سمجھا کہ جناب جس طرح ایک محاورہ ہوتا ہے ہم بچے کو کہتے ہیں علی بے سنا تو وہ سارا برادو ہوتا ہے نا بچے ون ٹو چناؤ سارا براد ہوتا ہے دینی لحاظ سے کہہ لو بیٹا چناؤ کل اللہ تو وہ کیا کرے گا پڑھو اللہ نہیں تو مراد ہے کہ پوری پڑھو تو دوسرے نے اس کے مثبت کو دیکھا اور گہرائی ہے عربی محاورے کو دیکھا اس نے کہا اس کے کوئی حرک نہیں بسم اللہ یا رحیم مراد ہے جس طرح ہم بچے کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو بیٹا اگر قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور سینے پڑھنے لگے ہم کہتے ہیں ازملہ تو پڑھ لو تو وہ صرف عرض تو نہیں پڑے گا نا بلکہ پوری مراد ہے نا اللہ نہ پڑے ہم پہلے بسم اللہ تو سناؤ تو پوری سنائے گا نا تو یہ اختلاف بھی جائز اور درست ہے دونوں کے پاس دلیل ہو صحیح ہو ایک ظاہری الفاظ کو دیکھے اور دوسرا اس کے مقاصد اور محاورے کو دیکھے تو یہ اختلاف بھی درست اور جائز ہے اس کی وجہ سے کرکا بارت نہیں بنی اس کی دوسری مثال سن پانچ کچری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے سخت ترین جنگ کا مرحلہ پہلے بدر ہوئی امد ہوا دونوں بار میں مسلمان کو فتح ہوئی اور, اور یہاں کا موقع, موقع سب سے سخت ترین مرحلہ اکٹھا ہو کر دس ہزار لشکر نبی علی السلام کے صحابہ کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے ارادے سے نکل گیا اہد میں ایک ہزار بدر میں ایک ہزار آیا تھا احد میں تین ہزار آئے تھے اب دس ہزار لشکر چند مٹھی بر مسلمان اپنے صحابہ سے کہا کیا کیا جائے مختصرا خندق کھوج تین طرف سے اور ایک طرف سے مدینہ اور بنو قرضہ کا محلہ تاکہ پیچھے سے دشمن نہیں آئے گا تینوں طرف سے کھنڈک کھوج بہرحال اللہ نے ہوائیں چلائیں طوفان آئے آندیاں آئیں ہنڈیاں الٹ گئیں فیم میں اکڑ گئے بھاگ گئے لیکن, لیکن ایک لیکن دشمن بنوڑ تھا یہودیوں کا قبیلہ جس کا معاہدہ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم تمہارا ساتھ دیں گے لیکن جب اس نے دیکھا کہ سارا کفر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ ہے اب یہ نہیں بچ سکے مشرقین نے بھی ان کو کہا ہمارا ساتھ دو اس نے کہا اگر یہ بچ گئے تو میرا نہیں کچھ بچے گا اس نے کہا بچنے دے گئے نہیں بچنے دے گئے نہیں تو پریشان نہ ہو کے بعد دنیا میں ایسے سلمان کی نظر نہیں آیا بلا کر یودی ان کے ساتھ مل گئے لگے کر دی نبی علی سلام کو اللہ نے بتایا آپ نے صحابہ کو بھیجا وقتی طور پر پریشانی کا سامنا ہوا وہ دشمن بھاگ گئے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں گئے غسل فرمانے لگے جگرین علیہ السلام آیا کہا کیا کرنے لگے فرمایا میں تو زرا اتار کر اپنا لباس اتارنے اتار لگا ہوں اور گزر کرنے لگا ہوں فرمایا آپ کیسے اپنا لباس اتار دیں گے جو آسمان سے آپ کی مدد کے لیے فیصلے آئے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے اپنا زیرا اور تلواریں نہیں رکھی اور لال پہلے ہی اٹھو نبی علی السلام کو کہا گیا چلو اللہ کا حکم ہے کہ پہلے ان غداروں کے ساتھ نمٹ لو ان کا کڑا کما کرو اور ہم سے پہلے باہر آئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو لا لاری الا کی بنی کوریزا تم میں سے ہر آدمی کی نماز بنی قریضا کے محلے میں جا کر پڑھے گا اسر کی نماز کا وقت قریب تھا آپ نے فرمایا یہاں نہیں پڑھنی اسر کی نماز بنی قریضا کے محلے میں جا کر پڑھنی ہے اب ہوا کیا صحابہور چل اور کچھ ہی فاصلہ طے کیا تو اصر کی آغان کا وقت ہوا اب یہاں اختلاف بعض نے کہا ارے اصر کی نماز ہے لیٹ نہیں کریں گے یہاں پڑھے گے دوسروں نے کہا تمہیں پیغام رسالت نہیں ملا کہ اصر کی نماز کچھ بھی ہو جائے وہاں پڑھنے اب حدیث ایک ہے دونوں کی دلیل درست ہے ایک گروہ صحابہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اثر وہاں جا کر ہی پڑیں گے چاہے لیٹ ہو جائے اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ذرا جلدی جلدی چلے جاؤ یہ مقصد نہیں تھا کہ نمازیں لیٹ کرتے رہو مقصد یہ تھا کہ ذرا جلدی سے اکثر وقت تک وہاں پہنچ جانا اور اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو جہاں اکثر کی نماز کا وقت ہوا ہم تو وہاں پڑھیں گے لیٹ نہیں کہیں گے اب کیا ہے دلیل دونوں کے پاس موجود ہے ایک زروڑ ظاہری الفاظ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اثر وہاں ہی پڑھ ہے اور دوسرا اس کے مقصد کو دیکھ رہا ہے کہ جلدی مخصوص تھی یہ نہیں تھا کہ نماز لیٹ کرو آدھے دروہ نے یہاں پڑھ لی اور آدھے نے وہاں جا کر پڑھی نبی علی صلاح الکلام کو بتایا گیا فرمایا تم دونوں ہی ٹھیک ہو تم دونوں ہی ہو تم نے دونو دونوں دونو دونو دونو دونو دونو نے میری حدیث کے مطابق عمل, کی عمل کیا امل خلاصہ یہ نکلا قرآن و حدیث ہمیں فرقہ واریت سے بچنے کا درد دیتے ہیں فرقہ واریت کس چیز کا نام ہے اب یہ سمجھیں فرقہ واریت اس چیز کا نام نہیں کہ اگر سریت نے ہمیں کچھ آسن دیے ہیں ہم ان آپشن کے اوپر عمل کر لیں ایک کچھ کر رہے ہیں دوسرا کچھ کر رہا ہے تیسرا کچھ کر رہا ہے لیکن تینوں کی دلیل موجود ہے تو یہ فرقہ والی نہیں دوسرا ایک کے پاس بھی دلیل ہے دوسرے کے پاس بھی دلیل ہے اور دونوں کی دلیل درست ہے صحیح ہے ایک ظاہری لفظ دیکھ رہا ہے اور ایک اس کے مدوگ اور مقصد کو دیکھ رہا ہے دونوں کی دلیل درست ہو ओ, ओ, ओ, اس کو بھی فرقہ واریت اور اختلاف نہیں کہتے تو پھر فرقہ واریت کیا چیز ہے کیا فرقہ واریت یہ ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور بات پر لگ جانا یہ فرقہ واریت ہے یوں سمجھے فرقہ تفرقہ تفریق یہ ایک چیز ہے جمع جماعت یہ ایک چیز ہے ایک اصل رقم ہے پانچ پانچ کا عدد ہے اصل اس میں سے ایک تفریح کیا اصل سے نکالا یہ فرقہ بن گیا پانچ میں ایک جمع کیا یہ جمع ہوا جماعت ہوا یہ اجتماع ہوا فرقہ تفریق وہ ہے جو اصل سے نکلے اصل رقم سے نکلے وہ تفریق ہے اصل ہے پورا اصل ہے حدیث جو اس سے نکل جائے وہ فرقہ کا سفر ہے اور جو اس کے ساتھ جڑا رہے وہ اجتماع اور جماعت ہے آپ نے فرمایا تھا امتی و میری امت پہ بھی تہتر گروہ ہو جائیں گے تہتر ہر سے ہو جائیں گے ان میں سے ایک جو جنت میں جائے گا یوز من دو کہ تہتر کا ورد ہو اس میں سے بہتر تفریق کر دیا نکال دے محنت کر دیں وہ نکل گئے وہ فرقوں میں بٹ گئے جو پیچھے ایک رہا وہ دیکھنے میں ایک ہے لیکن حقیقت میں وہی وہ اصل ہے یہ جماعت ہی کامیابوں کا مران فرقہ واریت کوئی قرآن کی بات کرے وہ فرقہ واریت نہیں اگرچہ سب سے مخالف ہو کوئی حدیث کی بات کرے وہ فرقہ واریت نہیں اگرچہ سب سے مخالف ہو کیوں یہ اصل ہے فرقہ واریت وہ ہے سفر کا وہ ہے افطران اور گروہ پٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آزادی حق سے نکل جائے اصل سے نکل جائے وہ فرقہ واریت ہے اور اگر اصل کے اوپر قائم ہو وہ فرقہ واریت اور سفر نہیں ہے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا یہی تھا آپ اٹھا کر مؤتہ امام مالک حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اب اختراف ہوا صحابہ کے گروہ بننے لگے کہاں آپ کو دفن کیا جائے کسی نے کہا روزت مل ریاضی جنا جو دنیا کی جگہوں میں سب سے عظیم جگہ ہے آپ کے ممبر کے پاس روزت مل ریاضی جنا میں ان کو دفن کر دیا کسی نے کہا نئے بقی قبرستان جہاں عظیم شان صحابہ اور آپ کی ازواج مشہرات بھی مدفون ہیں آپ کو ان کے قریب دفن کر دیا اب اب بات پھیلنے لگی رضی اللہ تعالیٰ وہاں حاضر اور آ کہتے ہیں تو اللہ اللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ ہر نبی کو وہاں ہی دفن کیا جاتا ہے جس جگہ پر وہ پوت ہوتے ہیں سب نے ان کی اس بات پر اتفاق کیا اور نبی علی السلام السلام کو وہاں ہی دفن کر دیا گیا یہ اختلاف سے بچ, بچ بچ کیوں وہ کس طرف آگے قرآن و حدیث کی طرف آگے جب بھی اپنے مشورے کا حل قرآن اور حدیث سے کیا جائے گا تو فرقے سے بچ جاؤ گا. اختلاف سے بچ جاؤ گا. جس के پر بھی آپ پرانے حدیث کی طرف آؤ گے سفر کے اور اختلاف سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گا عمر ابن سکتاؤ اور اللہ آج ہمارے یہاں ایک سفر کے وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے بس یہ سوچ لیا ہے کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے اور یہ بڑا عالم ہے اور یہ بڑا عالم ہے اب یہ جھو بھی کہ یہ اختلاف کی بہت بڑی وجہ یہ سفر کا کی بہت بڑی وجہ ہے یقین کیا علماء کے علم کا احترام کرنا فرض ہے محدثین کا احترام کرنا فرض ہے اما کرام کا احترام کرنا فرض ہے لیکن یاد رکھو فرقہ باری کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بہت بڑا عالم ہے یہ بہت بڑا امام ہے یہ بہت بڑا محجد ہے جو کچھ یہ کہے گا میں اس کے پیچھے مجھے اور کسی کی ضرورت یہ اختلاف ہے سفر کا عمر ابن خطاب اور زیروں سے بڑا عالم کون تھا صحیح بخاری میں روایت ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا صحیح بخاری میں میں نے پیا خوب پیا خوب پیا اور جو مجھ سے بچ گیا نا میں نے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا صحابہ رضوان اللہ مجمعین پوچھنے لگے اے پیارے حبیب علیہ السلام سمجھ نہیں آئی خواب کا مقوم اور مطلب کیا آپ نے فرمایا خواب کا مطلب ہے وہ دودھ کے پیالے سے مراد علم تھا وہ علم تھا اللہ نے مجھے عطا کیا اور میں نے خوب لیا اور جو مجھ سے بچ گیا وہ میرے عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کو دے دیا اب کیا ان کے عالم ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے کیا ان کے علم میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے ان کے جیت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا آپ کہاں میرے پاس لوگ پیش کیے گئے خواب میں کسی کی کمیز اس کی چھاتی تک کسی کی ناف تک کسی کی سطح تک کسی کی گٹنوں تک اچانک میرے سامنے میرے پیارے عمر گوری خطاب رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے کیا دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے نیچے بھی زمین کے اوپر ان کی کمیز یا جرح بھسٹ رہی ہے زمین پر پھر رہے رہی صاحبہ نے پوچھا کبھی کا کیا مطلب فرمایا اجیب کسی کا دین اتنا تھوڑا کہ سینے تک کسی کا ناف تک کسی کا سطر تک اور میرے عمر کی گواہی میں دیتا ہوں کہ وہ پورے کے پورے اللہ کے دین میں ڈوبے ہوئے اتنے عزیز لیکن ان کا واقعہ صحیح بخاری میں دیکھیے آگے ایک آنے والی عورت آئی ابو جابو میں تفصیل سے موجود کہتی ہے میرا خاون قتل ہو گیا اب اس کو دیت ملے گی ہاون کے مالی براثت کا تو حقدار وراثت میں تو میرا حصہ ہے ہی ہے اب دیت کے جو سو اونٹ ملیں گے اس میں سے بھی مجھے حصہ ملے گا مال دو طرح کے ہو گئے نا ایک وہ جو اس کا وارثت میں چھوڑ کر گیا وہ جو ابھی ملے گا تو کہتی ہے وراثت میں تو ہے ہی ہے بیوی ہونے کیوں میں سے جو اونٹ مجھے ملنے ہیں ان میں سے میرا حصہ ہوگا عمر ابن خطاب رضی میں سوچنے لگے کہ جب دیے دینے کی باری آتی ہے نا اگر اس کا خامد قتل کر دیتا دیے دینے کی باری آتی تو دینے کی باری عورت کے اوپر نہیں آتی عورت اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی بلکہ اس آدمی کے قریبی رشتہ دار مرد مل کر دیتے تو پھر لینے کی باری بھی عورت نہیں آئے گی اکلی لحاظ سے تو یہی ہے نا اگر دینے وقت نہیں تو لیتے وقت بھی نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ تجھے وراثت تو ملے گی لیکن دیت میں سے حصہ نہیں ملے گی جب, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ایک صحابی اسلم جن کا نام ہے کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالی آپ کی سوچ اور فتوا اپنی جگہ, جگہ پر ہے لیکن, لیکن, لیکن, لیکن میری طرف اللہ کے آ رہی شراب اور شراب نہیں لکھا تھا محضوبہ بھی ہمارے علاقے میں یم زبا بھی آجائی قتل ہوا اس کی بیوی نے وراثت کا پوچھا میں نے فتوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم سے پوچھا آپ نے مجھے کہا تھا ہاں جس طرح کے دوسرے مال سے بیوی حقدار ہے اسی طرح اس مال کے سیت کے پیسوں سے بھی حقدار ہے فتوا کس کا تھا عمر ہی رضی اللہ کا امیر تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلیفہ خالی تھے یہ نہیں کہا کہ علم کی عظیم مقام پر عظیم درجے پر صحابیت کے عظیم درجے پر میں جب ایک حدیث سنی تو فوراً کہتے ہیں عمر سے غلطی ہو گئی فتوا وہی ہے جو, جو اسلم بتا رہے ہیں اور مسئلہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے یہ اصل ہے تفرقے کا علاج اختلاف کا علاج فرقہ واریت کا حل بڑے سے بڑا ہو احترام کی اپنی جگہ پر ان کا مقام اور ساتھ اپنی جگہ پر لیکن جیسے ہی حدیث آ قرآن آ جائے اس کی طرف لپک جانا دور جانا مل جانا یہ اتفاق اتحاد ہے یہ بات اللہ ہے ولا یہی ہے اور اگر اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے سربراہ کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے رہو گے تو سوائے فرقہ واریت اور کچھ نہیں صحیح بخاری میں روایت ہے ابو مستعد اشعری رضی اللہ تعالیٰ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے اور یہ وزیر خزانہ ہے ابو اشعری رضی اللہ عنہ وزیر خزانہ ہے بیٹنگ مار کے نگران ہے. آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر بیٹھے تھے حساب کتاب سارا چیک کر رہے تھے چیک ان بیلنس ہو رہا تھا بڑے دھیان اور توجہ سے پورے کاغذات کا جائزہ لے رہے تھے کہاں سے آئے کہاں پرچ ہوئے سارے حساب کو بڑے غور سے خوبے ہوئے ابو موسا شری رضی اللہ عنہ آئے آہستہ سے سلام عرض کیا عمر رضی اللہ عنہ دھیان توجہ ادھر ہے ہلکا سا جواب دے دیا لیکن نگاہ نہیں اٹھائی اٹھ کر نہیں دیکھا بلایا نہیں بس اپنے کام میں مصروف جس طرح کوئی آدمی زیادہ مصروف ہو وعلیکم السلام لیکن اپنے کام میں لگا رہتا ہے جتا رہتا ہے دوبارہ سلام لیا آجانا. تیسری مرتبہ <سلام>, سلام لیا جواب تو <سلام> یہ دیتے رہے لیکن اونچی آواز میں نہیں دے سکے وہ واپس چلے صحیح بخاری میں واپس چلے جب آپ اس کام سے فارغ ہوئے دائیں بائیں والوں سے ہیں ابو موسا نہیں آئے تھے جی آئے تھے تو کدھر گئے آپ نے اجازت نہیں دی واپس چلے یہ کیا بات ہوئی جی انہوں نے سلام کہا آپ نے اونچی بات میں جواب نہیں دیا اور واپس چلے اس کو بلایا جائے بلا لیا کہا تم واپس کیوں کر لگے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے تین مرتبہ سلام لو اجازت مل جائے تو چلے جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ اور اجازت کا مطلب ہے اونچی جواب دے دے اس کا مطلب ہے آ جاتا تو آپ نے نہیں دیا میں واپس چلا گیا یہ حدیث اب ذرا کیجئے گا ہمارے ہاں یہی سوچ ہوتی ہے کاری صاحب آخر اس کے پاس میں تو بخاری ہے کہ نہیں ہے آخر اس کے پاس میں تو قرآن ہے یا نہیں ہے آخر وہ بھی تو اتنا پڑھے لکھے ہیں نا آخر وہ بھی تو عالی ہے نا آخر ان کو بھی تو پتا ہے نا عمر خطاب رضی اللہ پورا وہ کہتے ہیں ابو موسیٰ یہ حدیث لگتا ہے تو انہیں اپنی طرف سے سنائی ہے اس کی کوئی جمیل دے کوئی گواہی دے ورنہ تجھے یہاں لٹا کر کوڑے مارے جائیں گے میری ساری حدیث گزر گئی میں نے تو آج تک اس طرح کی حدیث سنی نہیں عمر رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں نہیں پتہ پتا اتنے عظیم صحافی ہونے کے باوجود اتنے قریبی ساتھی ہونے کے باوجود کہتے ہیں ابو موسا پیش کرو ورنہ کمر پر کوڑے لگے ابو موسا شریر علی اللہ تر باہر کے انصار کی ایک گروہ ٹولی بیٹھی تھی جماعت بیٹھی تھی کہا تم میں سے کسی کو اس حدیث کا پتا ہے فرمایا سب کو ہی پتا ہے ارے تم میں سے کوئی میری گواہی بھی دے گا لا یہ شاہد اللہ کا اللہ اصغارونا ہاں گواہی دینے کے لیے سارے تیار ہیں لیکن اس گروہ میں جو سب سے ہلکی عمر کا لڑکا ہے وہ جا کر تیری گواہی دے گا تاکہ پتا چل جائے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے تاکہ بچوں کو معلوم ہے فقام ابو سعیدری رضی اللہ تارا تو سب سے چھوٹے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور جا کر کہا اے عمر رضی اللہ عنہ واقع یہ حدیث میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی جگہ پر جائے تین مرتبہ سلام لے کر اجازت مانگے مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جائے جب انہوں نے حدیث سنائی عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہن لگے امرے کہ کہ عمر تجارت کے لیے بازار میں جایا کرتا تھا اور تم وہاں بیٹھ کر حدیثے سنا کرتے تھے کاش کہ میں بھی حدیثوں کو سننے میں لگ جاتا اور آج عمر کو یہ مغالتا اور غلطی نہ لگتا سارا علم کسی کے پاس ہے ٹوٹل علم کسی کے پاس ہے نہیں ہے پھر یہی کہنا پڑے گا اختلاف سے بچنا چاہتے ہو से سے بچنا چاہتے ہو پھر کاواری سے بچنا چاہتے ہو گروہوں سے بچنا چاہتے ہو جماعتوں سے بچنا چاہتے ہو آ جاؤ لڑکی کرو اور آ جاؤ محمد الرسول اللہ یہ عزیب ہے یہ بڑا ہے یہ فقیر ہے یہ محبت ہے یہ امام ہے یہ علامہ ہے یہ پہاوا ہے سارے لوگ مل جائے میرے عمر کی عظمت کو پہنچ کرتے ہیں نہیں پہ سکتے لیکن مسئلہ یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ بھی گارنٹی اور اتھارٹی نہیں اتھارٹی کس کے پاس ہے یا اللہ کے پاس ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ اتفاق کسی صورت میں ممکن ہے اگر تو گے بڑے نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا تو یہاں اختلاف ہو سکتا تھا عمر رضی اور کہتے میں بڑا وہ کہتے میں بڑا بات بکھر جاتی نہیں اختلاف تو ختم علاج یہ ہے علاج یہ ہے امام مالک والمت اللہ علیہ آج اماموں کی بھی بات ہوتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ تلا اس وقت جعفر بن سلیمان ایک خلیفہ گورنر تھا خلیفہ نہیں گورنر ہے مدینہ تھا. اور اس وقت کے ایک گورنر جیسے بھی ہوا کرتے تھے بنو امیہ کا دور حکومت تھا علماء سے رابطہ اور تعلق ضرور ہوا کرتا تھا جیسے تو چند شرارتی قسم کے لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا کہ اگر کسی مرد کو مجبور کر کے اس سے طلاق لے لی جائے گن پوائنٹ پر دمکیاں دے کر زبردستی کہانے دے اپنی بیوی کو طلاق اور وہ ان سے ڈرتے ہوئے زبان سے طلاق کے جملے بول دے تو کیا یہ طلاق ہوگی یا نہیں کچھ درباری ملاؤں نے یہ پتوا دے دیا ہو جائے گا لیکن مدھیے کے بڑے عالم نے فقی مدینہ،, مدینہ امام مدینہ امام الحجرتین حضرت امام مالک رحمت اللہ عرب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے تلاق المکر جس کو مجبور کر کے اس کی زبان سے طلاق کا جملہ نکلوایا جائے وہ کوئی طلاق نہیں ہو انو بن یاد عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اس کی نیت نہیں ہے مجبور کیا گیا میرے اللہ تو کلما پر بھی مجبوری کے ساتھ کہہ دیا جائے تو اس پر پکڑ نہیں کرتے اب خلیفہ تک بات پہنچی کرواری نے پہنچائی اور اس کے کانوں میں یہ بات بھی ڈال دی یہ تو طلاق کا مسئلہ ہے تمہاری کو میں بتاؤ بات مجبوری سے اپنی بیعت بھی کروانی پڑتی ہے جو طلاق نہیں مانتا وہ بیعت کیسے مانے گا اس نے کہا ہاتھ تو تیری تھی اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پکڑ لیا گیا دربار میں پیش کیا دربار کے اندر پیش کر کے کہتے ہیں امام مالک پتا مجبور کر کے طلاق کی جائے تو ہو جائے گی میں اس کا بھی صحیح کچھ نہیں ہوگا دربار کا روح بادشاہ کا دبدبہ اور ان کے کی باتیں اور آنکھیں امام مالک ظاہم اللہ کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوئی اس زانی نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ کندھے نکل گئے بابل سگل ہو گئے اگر مجھے تصویر کروانا ہے اگر مجھے منوانا ہے کوئی باتیں یا قرآن لے یا پیغمبر علیہ السلام کا پروان ہو بس یہ ہماری چین کی بنیاد ہے وہ کسی یہ ہے اور اگر اس سے بٹک جاؤ گے تو ناکام اور نام نبی علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ کر جب بھی فرقہ بنو گے نا اس وقت ہی نقصان در نقصان اٹھانا پڑے گا آپ جانتے نبی علی سلاۃسلام نے احد کی لڑائی لڑی تھی اول مرحلے میں پتہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی بعد میں ستر صحابہ کے لاشے سڑتے تھے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ دبایا گیا چبایا گیا تھا ستر صحابہ کو شہید کیا گیا تھا انس بن نظر کے جسم پر رضی اسی سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے زخم لگے تھے اور ان کے چہرے سے کوئی صحابی پہچان نہیں سکا تھا اور ان کی ہمشیرہ نے آ کر صرف ایک چھوٹی انگلی کی پرانی یاد کو دیکھ کر پہچانا تھا یہ میرا بھائی انس بن نظر ہے ستر صحابہ کی صحابیں ہوئی ستر صحابہ زخمی ہوئے وجہ کیا اختلاف نبی علی کلام کی یہ حدیث کو چھوڑنا آپ نے کہا تھا تم یہاں درے پر ٹھہر جاؤ سامنے دشمن ہے دونوں طرف سے پہاڑ ہے یا سامنے سے آئے گا یا پیچھے سے آئے گا پیچھے یہ ہے تم یہاں ٹھہر جاؤ سامنے سے ہم لڑیں گے دائیں بائیں سے پہاڑ ہے دشمن نہیں آئے گا پیچھے سے آئے گا تو تم ان کا مقابلہ کر لینا ہم میدان میں لڑیں گے اور اگر اگر اگر خدا نہ آست ایسا ہوا ہمیں شکست بھی ہو جائے پرندے ہماری لاچوں کو نوچنا شروع کر دے جنگے ہمارے فیسلوں کو پڑانا شروع کر دے تب بھی تم نے در نہیں چھوڑ لیکن کیا ہوا آپ کا یہ حکم تھا فرمان تھا مسلمانوں کو پتہ ہو گئی تو بھاگ گئے مسلمان والے غنیمت من اکٹھا کرنے لگے اب یہ اختلاف تھا اب چاہیے تو یہ تھا کہ اختلاف آیا بعض نے کہا وہ تو اس وقت تھا جب جنگ تھی اب تو جنگ ختم ہو گئی اب تو مسلمانوں کو پتا ہوگی لڑائی کے دوران مطلب اور وہ نیچے آئے اور آ کر وہ بھی اکٹھا کرنے لگے خالد ابن والی رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے مہارت تو جنگی ان کو بہت تھی اس وقت انہوں نے دور سے دیکھا کہ درہ خالی ہے تقریباً تیس کلو میٹر کا پیچھے سے فاصلہ طے کر کے آئے اور مسلمانوں پر جپٹے اور اتنا بڑا سال کس وجہ سے ہوا نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کو چھوڑنے کی وجہ اور آج بھی امت مسلمہ پارا پارا ہے ہر ایک کا اپنا گروہ ہے اپنا مطلب ہے اپنا دین ہے اپنی جماعت ہے اور اس پر لگا ہے او قرآن کی طرف او حدیث کی طرف او حریت کی طرف نہیں جو میرے امام نے کہا وہ درست ہے نہیں جو میرے امام نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے مجھے تیرے قرآن کی ضرورت نہیں مجھے تیری حدیث کی ضرورت نہیں بس جس دگر پر چل رہا ہوں وہی درست ہے بلا چلا تب چالو تبادی اختلاف نہ کرو دل بن جاؤ آل گے تمہاری تم ہوا نکل جائے گی اور دشمن تمہارے اوپر حملہ کریں گے کیونکہ تم گروہوں میں بڑھ چکے ہو وہ اندلس جس کو آج اسپین اور پرتگال کہتے ہو پرتگال کا ملک اور اسپین جہاں مسلمانوں کی آٹھ سو سال تک حکومت تھی اور دنیا کا سب سے بڑا علمی ذخیرہ اور لائبریریاں اس علاقے میں ہوا کرتی تھی آٹھ سال کی حکومت کے بعد کو پورے ملک کی ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے جس کو عیسائیوں نے اب اپنا چرچ نہ بنایا ہو وجہ کیا بنی یہ فرقہ واریت کی اختلاف جب فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں بس, بس, بس جب, جب, جب اپنے اپنے گروہوں کی طرف چلے جاتے ہو تو انجام برا ہوتا ہے قرآن ہمیں کہتے ہیں یادینا اللہ فائن تنازع تم پیش اگر تمہارا تنازع پڑ جائے کسی مسئلے میں فرقے نہ بننا علیحدہ علیحدہ گھروں نہ بن جانا تنازع تو ہو ہی جاتا ہے اختلاف تو لازم ہے لیکن تم اختلاف پر جم نہ جانا فرقوں میں بٹ نہ جانا اختلاف کے بعد حل کرنا فر اللہ و اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آنا گال کا خیر یہ سب سے اچھی بات ہے وہ اختن اور اس کا انجام سب سے اچھا ہوگا جب صحابہ میں اختلاف ہوا فوراً قرآن و حدیث کی طرف آئے انجام اچھا ہوا اور جب لوگ قرآن حدیث کی طرف نہیں آئیں گے فرقوں میں بٹ جائیں گے تو انجام پھر برا ہوا برا انجام قرآن و حدیث کی طرف آؤ تفرقے سے بچو فرقہ واریت سے بچو اتفاق و اتحاد کرو اور وہ ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے یا قرآن پر یا حدیث پر کسی اور چیز پر اتفاق و اتحاد ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو تو فرقے فرقہ سے بچ کر جو اصل قوائن ہے جو اصل جگہ ہے اتفاق و اتحاد کا جو مرکز ہے قرآن اور حدیث اس کی طرف ہمیں آنے کی توفیقتہ فرمائے اور ہماری زندگی کو اور ہماری موت کو بہترین بنائے وآخر ان رب العالی کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ دے گا شہد اللہ سلی وی السلام علیکم عشا کے نماز پندرہ منٹ بعد ہو گیا عشا کے نماز پندرہ منٹ بعد ہو گیا کر لیں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 I wish I had no idea الله أكبر الله أكبر لحدوى لا إله إلا الله أكبر أن محمد رسول الله حيا للسلاة حيا للسلاة كان قامت السلاة الض SW acceptance الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مل براب دون الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك العبد وإياك الاستعين ادنى الجراط المستقيم جراط الذين أمعنت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضال امين امين اطل لي أم السماء وابنيها وافعل شتى فسوها فَأَوْضَحَ لَهُمُ السَّرَّ دَبِقِيهَا وَالْأَرْضُ بَادِغٌ كَدِيهَا أَخْرَجَ مِنْهُ مَنْ وَمَنْ وَمَرَّهُ وَيَجِدُهُ فِي هَاهُ نَجَاهُ كُلٌّ لِأَمٍّ بری کرائی دے وعافوا الحواة الدنيا فإن الجحيم هي الناوي وإنما من قاطم قام ربه ولهن نفس عن الهويل هي الناوي يستنواك يا نشاء في ايام موسيها في ما كنت تريها الى ربك مولى تهي كل من كن جو لا يخشيها إلا ما تنظر من يخشيها كأنهم يوم لم يلبسوا لم يلبسوا إلى عشية أو بحيها ہونی میرے ہر مجھے Amen. <laughs> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الزراط المستقيم زراط الذين أنعنت عليهم غير المفروب عليهم ونفضان امين امين <تصفيق> سبح حسنا ربك لعني الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج البرعي واجعله غزاء نحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شيء الله إنه يعلم الجهر وما يقفي ونويسرك ليسري فذكرهم نفعة الذكر سيذكر ما يحكي ويتجنبه لصي الذي يصنى النار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفقج أفنح لنتذكي ودكر أصدى بل تقصرون الحياة الدنيا والآخر تقير وأبقي إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسي مِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا مِعَ Amen. <laughs> الله الله سمع الله لمن حمده الله اللہ... اللہ... اللہ... سمیا اللہ... load السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السفر السفر